جی میں اس حوالے سے یہی کہوں گا کہ جو صورت انہوں نے بیان کی ہے اگر اسی طریقے سے شوہر کے اسپنز لیے جاتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے استعمال کیا جاتا ہے تو وہاں پر وہی بات ہے کہ جب وہ ٹیوب ماں کے رحم کے اندر رکھی جائے تو یہاں پر مسئلہ پیدا ہوتا ہے بہت علماء کرام کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی اگر غیر مرد ہے وہی کام کر رہا ہے یا غیر عورت کر رہی ہے تو اس کو جائز نہیں ہوگا اگر وہی شوہر ہے ڈاکٹر ہے وہ کر رہا ہے تو پھر جائز ہے ایک کالر شامل کر کے السلام علیکم السلام علیکم تسلیم بھائی وعلیکم السلام تسلیم بھائی میں حما ملک خیبل پنڈی سے بات کر رہی ہوں جی سب سے پہلے تو آپ سب کو بہت بہت سلام السلام علیکم اور السلام. میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے دلبل مدینہ حاج محمد ویسا قازری بھائی کو بہت بہت سلام اور ماہ حج اور عدال الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد بھائی کو اور مجھے دو سوال کرنے ہیں اور اویس بھائی سے آپ کی ریکویسٹ بھی کرنی ہے پلیز میری بات جی کروائیے جلدی جلدی چلو ایک سو کوشچن تو میں نے یہ کرنا ہے کہ بہت ساری خواتین ایسی ہیں جن کا موٹاپا بہت زیادہ ہو گیا ہے جیسے ڈبل چین وغیرہ ٹمی وغیرہ ہو جاتی ہے وہ لیزر ٹریٹمنٹ کروا کے کم کروا لیتی ہیں تو کیا یہ ایسا کرنا جائز ہے جس کو کہتے ہیں جی جی جی دوسرا میرا کوشچن یہ ہے کہ میں نے بات سنی ہے کہ جتنے لوگ بھی ہیئر ٹرانسپلانٹ کرواتے ہیں وہ ان کے اپنے ہی بال ہوتے ہیں جو پچھلے بالوں کی روٹ سے لیتے ہیں اور فرنٹ پہ لگواتے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جائز ہے کیونکہ ان کے بال وہ اپنے ہوتے ہیں اس کے بارے میں اسلامک بالکل یہ تو آج ہمارا ٹاپک ہے مجھے بات کرنی ہے السلام علیکم ویزائی وعلیکم السلام بہت بہت آپ کو مبارکباد ایوارڈ کی اچھا وہ تو پرانی بات ہوگی لیکن ہمارے لیے تو نہیں ہے بہت بہت مبارک باد آپ سے میں نے ایک ناپ کی ریکویسٹ کرنی ہے بہت اچھے بات آئی میں نے آپ سے ایک نات کی ریکویسٹ کرنی ہے بس تک نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا یا پھر حاضر آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھ میری مما ہی ریکویسٹ ہے حاضر آؤٹ پلیز بہت شکریہ بہت شکریہ کال کرنے کا کیا کہتے ہیں مفتی صاحب اس حوالے سے کال کی تھی پوچھا تھا کہ ان کے بھائی ہر تین چار ماہ بعد جا کر جو ہے وہ خون, دے خون دے رہے دے ہیں اور اس بلا کا بھی ہاں میرے بھائی بات یہ ہے کہ ذرا غور کریں کہ کل اللہ العالمی العالمین اگر یہ سوال کیا کہ یہ خون آپ نے کہاں خرچ کیا تو اس کا جواب کیا دیں گے اگر اس کا جواب یہ ہے کہ اگر میرے کسی بھائی کو ضرورت ہے اور سامنے ضرورت موجود ہے میں نے وہاں دیا تو پھر تو جواب دے سکتے ہیں لیکن اس کا جواب یہ کہ میں نے ایسے ہی خامخا دے دیا تو اس کی کیا سورت ہو سکتی ہے پلاسٹک سرجری کے دی حوالے, دی حوالے سے کیا کہتے ہیں چیز جل جائے اگر انسان اس کو ٹھیک کرا لیتا ہے اور سپوز جل جاتا ہے یا کوئی کچھ کٹ جاتا ہے سورت میں مطلب پلاسٹک سرجری آزا آزادی پیونکاری ٹرانسپلانٹیشن کے لیے تو آپ نے منع فرمایا پلاسٹک سرجری کے لیے کیا کہتے ہیں دیکھیے یہاں پر یہ بات میں آس کروں کہ خدا نہ ناختہ کسی شخص کا مثال کے طور پر جو ہے وہ چہرے کا کوئی حصہ جل جاتا ہے یا ہاتھ کا کوئی حصہ جل جاتا ہے اب یہاں پر دیکھیں عذر موجود ہے ضرورت موجود ہے اب اگر اس کے جسم کا کوئی اور حصہ جو ہے وہ نکال کر وہاں پر لگایا جاتا ہے اور پلاسٹک سرجری کے ذریعے سے صحیح کیا جاتا ہے یہاں پر علماء اولومائکرام نے جو اجازت دی ہے لیکن اگر صرف زینت کے واسطے اور فیشن کے واسطے ایسا کریں قتل اس کی اجازت نہیں ہے اچھا اس حوالے سے بات کریں گے ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ جناب میں سعودی عرب جدہ سے بات کر رہا ہوں جی بھائی فرمائیے جی حادثات میں جو ہے جان بچانے کے لیے بلڈ بینک سے بلڈ لیا جاتا ہے اور وہ بلڈ کس کا ہے مشرک کا ہے مومن کا ہے تو پتہ نہیں ہوتا <laughs> <laughs> تو اس بلڈ کو جو ہے استعمال کرنا جان بچانے کے لیے جائز ہے یا نا جائز ہے پانچ دفعہ جو ہے بلڈ کی کمی کی وجہ سے بھی جو ہے بلڈ بینک سے بلڈ لا کے چڑھایا جاتا ہے جس سلسلے میں مختصف کیا ٹھیک ہے بالکل آپ نے شاید دوست پہلا پروگرام ہمارا نہیں دیکھا ہم نے اس میں بلڈ ٹرانسمیشن کے حوالے سے ہی بات کی تھی اور بہت ڈیٹیل سے بات کی تھی اور اس حوالے سے بھی اس میں گفتگو ہوئی تھی بار تو آپ نے آج اتنی دور سے کال کی ہے آپ کے سوال کا جواب بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے پلاسٹک سرجری زیادہ تر کیا یہی یہ ہوتا ہے کہ اپنے جسم کا حصہ نکال کے لگایا جاتا ہے یا دوسرے جسم کا بھی لگایا جاتا ہے موسٹلی تو اپنے ہی کو ہوتا ہے کہیں ضرورت پڑ سکتی ہے جب وہ مطلب ڈپینڈ کرتا ہے کتنی ریکوائرمنٹ ہو گئی ہے اس کی اگر بہت زیادہ مطلب ایریا جو ہے وہ افیکٹڈ ہے تو پھر ٹھیک اتنے چانسیز ہوتے ہیں پلاسٹک سرجری میں کہ زینت کے لیے کیا جا رہا ہے اور کتنے چانسز ہیں کہ وہ بہت ضروری ہوتا ہے پلاسٹک سرجری کا یہ تو پیشنٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے اگر واقعی اس کو جیسے مستر یہ فرما رہے تھے کہ اس کو کوئی ایسی پرابلم کوئی اس کا ٹروما ہو گیا ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے وہ ایسی پرابلم آ ہے پر تو ڈیفینےٹلی اس کی ڈیزائر ہے ضرورت ہے اور جہاں تک بات ہوتی ہے خوبصورتی کے لیے اس پہ بھی میں یہ کہتا ہوں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس درجے میں بات چلی گئی اگر کوئی ڈزیز کی وجہ سے ایسی بات ہو رہی ہے تو پھر کوئی مسئلہ چونکہ وہ ڈیزیز کو کاٹ کر رہا ہے تو ڈیزیز کے ساتھ ساتھ اس کی ماڈرن کوشٹ بھی کر رہا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے مادر, جو بڑے محت علماء ہیں انہوں نے اس کی بھی اجازت دی اگر کم خائی اپنے آپ کو کرنا چاہتا ہے جس خال کھنچوا رہا ہے تو خاص طور پر فیس بھی کروائی جاتی ہے جس اپنے آپ کو مطلب وہ اور اس کا جو نقطۂ نظر جو ہوتا ہے وہ مفاصد سارے ہوتے ہیں اس کے پہلو میں لوگوں کو رشتے کا پرابلم ہوتا ہے اس کے جل جانے کی وجہ سے یا کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے تو مطلب وہ کر تو زینت و آرائش کے لیے رہی ہے لیکن اس میں ایک ضرورت پوشیدہ ہے جو اس کی اوریجنل حالت وہ حالت نہیں رہی نا اب وہ عذر موجود ہو گیا عذر جو ہے وہ ہو گیا ہے اب متحقق ہو گیا تو اجازت ہے وہ کر سکتی ہے جب وہ کر لے گی اور اس کا عذر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا تو اب اسے اجازت نہیں رہے گی ٹھیک ہے نا سوال یہ ہے کہ اکثر اب تو یہ ہو رہا ہے کہ اگر کسی کی ناک بڑی ہے یا پھیلی ہوئی ہے تو وہ بھی شیپ بدل دیا جا جاتا ہے تو یہ شرم کیسا ہے میں صرف ڈنر کے لیے کی جا سکتا فیشن کے لیے قتل اس کی اجازت نہیں ہے لیکن خدا خاص طا اگر عورت کے ساتھ یہ مسئلہ ہے اور اس کا رشتہ نہیں ہو رہا تو اب یہاں پر علماء علمائی نے اجازت دی کیونکہ یہاں پر بھی اب ضرورت متاثر ہو اچھا اس سے آگے بڑھ کر ایک اور چیز سامنے آتی ہے اگر مرد کی خواہش ہے کہ شادی ہو گئی ہے اب اب تو ضرورت اس طرح کی بھی نہیں رہی اور وہ اس کی خواہش ہے کہ میری بیوی اس طرح سے کرا لے موٹی نا کے اس کو پتلا کرا لے یا بیوی کی خواہش ہے کہ مرد ایسا کرا لے تو نہیں اب نہیں کرا سکتی اب اجازت نہیں ہے لیکن بیوی یہاں پر ضرورت نہیں ہے مرد کی خواہش کو مد نظر نہیں رکھے گی نہیں یہاں پر نہیں رکھا جائے گا اچھا اس کو جیان, جیان. اس کو زینت میں ہی رکھے کیونکہ نہ تو اس کی ناک مردوں سے مشابت ہو رہی ہے نہ تو اس کی ناک خدا خاصتہ اے سی کی دیکھی بھی نہیں جا رہی हم. نارملی ہی تبھی تو شادی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ کہنا یہ بلا عزر ہے اس کی اجازت نہیں ہے ٹھیک مرد کو بھی خواہش کی اجازت نہیں ہے وہاں جی اسی لیے اسی لیے عورتیں جو بال نہیں کٹوا سکتی اگر مرد حکم دے بلا کسی ازر کے یعنی نوکے ہو جائیں کوئی بیماری ہو جائے وہ الگ بات ہے بنا کسی عزر کے اگر شوہر کہے کہ جی آپ بال کٹوائیں وہ نہیں کٹوا سکتی اچھا جی شامل کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السّلام کون سا برکا تسلیم بھائی السلام علیکم وعلیکم السلام میں جدہ سے جدہ سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں جی جی فرمائیے میں ہمیں میری فیملی بھی ادھر ہے اور ہمارے چھ سات بچے جو ہے نا وہ پیٹ میں مر گئے ہیں چھ سات مہینے کی عمر تک پیگنسی ہوتی ہے تو ساتھ میں ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ الٹراساؤنڈ میں پہلے بتاتے ہیں کہ بولو ریم یہ ہے وہ ایسے بات بتاتے ہیں ہم بچہ جب فول تو جاتا ہے چھ مہینے سات مہینے میں بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے نا تو بچہ پیٹ میں مت جاتا ہے हु. تو بعد میں ڈا, ڈاکٹر بولتے ہیں کہ وہ رحم کا منہ کھل گیا ہے وہ رحم کمزور ہے یہ ہے وہ ایسی باتیں بتا دیکھ بھارے وہ हु. تو ایک میڈیکل وجوہات ہیں اب سوال کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ تو وہی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو الٹراساؤنڈ کا ابھی ہمیں بولا ایک ڈاکٹر نے کہ وہ جو ٹیسٹ ٹیوب ہے وہ اس کے لیے ٹھیک ہے اور ایک ڈاکٹر صاحب نے بولا کہ یہ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں کیا کہتے ہیں مفتی صاحب کر سکتے ہیں ایسا دیکھیے یہاں پر ان کی دو سوالات ہیں ایک سوال تو یہ ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کروانا کہ یہ بچہ ہے یا بچی ہے ہاں اچھا یہ بھی ایک مسئلہ ہے پورشن ہے یہ اب بات یہ ہے کہ صرف اس لیے الٹراساؤنڈ کرانا کہ میں معلوم کروں کہ بچہ ہے یا بچی ہے تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے لیکن اگر یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ بچہ کس حال میں ہے مطلب بیمار ہے یا کوئی ایسی پرابلم تو نہیں ہے اس کے لیے ضرور کروا سکتا ہے شریر میں رحم مادر میں کیا ہے صرف اللہ ہی جانتا ہے الٹراساؤنڈ الٹرا ساؤنڈ کرا کر پتا لگ جاتا ہے تو وہ پتہ کرانا اس کی کہیں خدا ناسٹ نہ نہیں, نہیں, نہیں ہے اس کو مخالفت نہیں, نہیں ہے بالکل اس کے اگینسٹ نہیں کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہی اس کو قدرت آفروائی کہ وہ اس طرح پتہ کروا سکتا ہے اب یہ اس سے مخالف بات نہیں آئے گی لیکن علماء کرام نے جو ہے یہاں پر چونکہ ضرورت اگر نہیں ہے وہ صرف پتہ کروانا چاہتا ہے تو اس سے اجتناب برتنے کا حکم دیا ہے اور اگر کوئی پرابلم ہے کہ پتہ کروانا چاہتا ہے کہ اندر کوئی بیماری ہے کوئی خرابی ہے تو پھر بلا کسی مطلب کنڈیشن کے پتہ کروا سکتا ہے ٹھیک ہے اب جس طرح انہوں نے بتایا کہ پانچ چھ دفعہ ذائل ہو جاتا ہے تو اس میں ٹیسٹ بے بی کام کر سکتی ہے جو میں نے پہلی بات کی جو میں نے سنا ان کی کال کو انہوں نے بات کی وہ بیسیکلی ایک مطلب ڈیزیز ہے <coughs> سروائکل کہتے ہیں اس کو پرماننٹ جو ہے نا یوٹریس اور ہوتی ہے انٹرنل آر سکشن وہ ڈائلٹ ہو جاتی ہے <coughs> اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ انیمک تھی خاتون یا کیا تھی اب اس کو کوئی اور انٹرنل مطلب انڈومیٹس ہے یہ مطلب یوٹریس <coughs> <coughs> ایپٹوپک جگہ پر نا اپنی جگہ سے ہٹ کے موجود ہوتا ہے کافی ساری ایسا ہی اووری مطلب کہہ لیجئے کافی ساری اس میں یوں کیلی ٹیومر ہو سکتی ہے بہت ساری ڈیزیز ہیں یہ پورا ایک سسٹم ہے ایمبریو کا اور گائنی گائنی کا کہ پراپر ان کی رپورٹ سامنے تو صورت حال کیا اس کے بعد بات سامنے آتی ہے ہاں الہ جتنی انہوں نے بات کی صرف یوٹرس کا منہ کھل جانا اس کا ٹریٹمنٹ الگ سے موجود ہے البتہ جہاں تک یہ بات کرتے ہیں اولادنا اس کی اور کوز بھی موجود ہیں تو وہ اس کو بڑی آسانی سے یوز کر سکتے ہیں اب جب کی جو بات کی ہے سوری میں اس پہ بڑا ریسرچ میری نظر سے گزری اب لوگوں کا یہ اعتراض ہے کہ قرآن پاک میں جو شروع شروع میں ایسی کہتے تھے اور بعد میں سائنس نے ثابت کر دی ایسی کوئی بات نہیں ہے پاک جو وہ ہے اللہ اگر اس کی مطلب depth میں جایا جائے, جائے تو اب علم معافیل ارحم اللہ جانتا ہے مطلب اس بات مافیل ارحام جو کچھ رحمے مادر میں ہے عربک ٹرمنالوجی کے اعتبار سے ماں جو ہے انگلش اٹ اور جس کا فرق کرتے ہیں جان اور بے جان کا تو ماں بے جان کے لیے استعمال ہوتا ہے ایک جب فرسٹ میں میل اور فی میل ایکس لائی کروموزوم ملتے ہیں کون سا کروموزوم غالب آئے گا الٹرا ساؤنڈ فرسٹ میں نہیں بتا سکتا سوری فار دس مطلب سچویشن شروع میں کچھ نہیں بتا سکتا جب وہ مطلب فرمنٹیشن ہو, ہو جاتی ہے سیگمنٹیشن ہو جاتی ہے بیبی جو ہے وہ اس کے آرگنس ڈیولپ ہونا شروع ہوتے ہیں تب وہ الٹراساؤنڈ کر کے بتاتے ہیں اس سے پہلے نہیں بتاتے دوسری بات قرآن میں مزید جو یہ میں جو سمجھ پایا ہوں میں ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ جو چیز ہے جو قرآن کا فرمان اللہ کا فرمان ہے وہ حق ہے اس لیے ہمارا یقین ہے الٹرا ساؤنڈ جو ایک ٹرمنالوجی شروع ہو گئی اور سائنس کی طرف چیز کو آپ کہہ لیں کہ پتہ لگ جاتا ہے تو پتا یہ لگ جاتا ہے کہ جنس کیا ہے مطلب وہ مومن ہوگا برا नहीं ہوگا اچھا ہوگا یہ تو کسی کو نہیں پتا نا یہ تو اللہ ہی جانتا نہیں یہاں پر ایک بات اس کو ایسے لے سکتے ہیں دیکھیں الٹراساؤنڈ کے ذریعے آپ सकते हैं میں چھٹے یا क्या مہینے یہ جان سکتے ہیں کہ پیٹ میں کیا ہے جمس کے حوالے سے آنا شروع ہوتا ہے خان جو اللہ رب العالمین نے فرمایا اکیسویں پارے میں غالباً یہ موجود ہے تو وہاں اس کا یہ ہے کہ دیکھیے سیس یہ تو بتا سکتی ہے لیکن جب دونوں کی شادی نہیں ہوئی تو اللہ عالمی اس وقت بھی جانتا ہے اس کی شادی کہاں پر ہوگی اور کیا پیدا ہوگا یہاں بے شک, تو شک یہاں الرحم کا جو مزداس ہے وہ چیز صحیح ہے صحیح یہاں تو وہ جو میرج بیوروز ہیں وہ بھی ناکام ہو جاتے ہیں ایک کال <قول> میں شامل کرتے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی کون صاحب کہاں سے بات میں محمد وارف قادری مکہ شریف سے بول رہا ہوں جی ماشاء اللہ آپ کا بہت ہی اچھا پروگرام ہے آپ کو بہت بہت مہبارگی اس کی بہت شکریہ ہاں جی اور اویدھ چاوری سے ذرا بات کر جی بالکل کیجیے جی بھائی فرمائیے السلام علیکم وعلیکم السلام اویدھری آپ کو بہت بہت مبارک ہو بھائی صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور آپ کے سب کیو ٹی وی والوں کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو اور بھائی. ایک اولاد ہے میرے مرشد کو بھی بہت پسند تھی میرے بزرگوں کو یہ مدینے شاہ خیر منگنا سلامت جی ٹھیک ہے انشاءاللہ بھائی شامل کرتے ہیں کوشش کریں گے ایک اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ابھی بھائی بات کرنی ہے جی بات کیجیے بھائی ابھی بھائی السلام علیکم وعلیکم السلام آپ کہا کریں کوئی خراب جگہ لیتا ہے السلام علیکم وعلیکم السلام ممتا ہوں میں بھائی جی فرمائیے لڑکا جی جی جی فرمائیے دعا منگوانی دعا منگوانی ہے جی دعا منگوانی جی جی جی جی جی اللہ اللہ ممتاز ٹھیک ہے نا بھائی کیا نام بتایا آپ نے ممتاز ممتاز بھائی ان شاء اللہ آپ کے لیے دعا کریں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ کال کرنے بہن نے شو میں فون کیا تھا اس میں امام علسمت کلام کے لیے کہا تھا رو کے بانے رو کیسو رو ja سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا ہے پلکی خبر نہیں تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک بے وفا دنیا سے مت کر بار تو اچانک موت کا ہوگا شکار کوئی دل میں یہ سرا سراب ہے ارے نہ دیکھا نہ سنا سن تیرا نہ دیکھا نہ سنا کہتے ہیں اگلے زمانے والے کہتے ہیں اگلے زمانے والے دینی تھی جو عالم کے حسینوں کو ملاحت دینی تھی جو عالم کے حسینوں کو ملاحت تھوڑا سا نمک ان کے نمک دان سے نکالا ایسا تجھے خالق نے ترہ بنایا کہ یوسف کو تیرا تالی بے دید بنایا اس میں تیرا س کہتے ہیں اگلے زمانے والے یہی بولے سدراب چمنے جہاں کے تھا یہی بولے دراو چمنے جہاں کے تھا کبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا پایا تجھے یک رک بنایا تجھے یک ریک بنایا حسن تیرا کہتے ہیں اگلے زمانے والے اور وہی دھوم गए आप मिटने वाले मिट गए आप मिटने वाले तू घटाए से किसी के न है न घटे جب بڑا تجھے اللہ تالا تیرا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشپ تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا دھوم ال گئے آپ ناخ کچھ کہ تجھ سے پیریا زح مقدر حضور ہفتے سلام آیا پایا جھکل رے بچھا کے مکام اپنا پاگ مل قدم قدم پر پہنچ ندر پر تو گلا پاپ سلام لی گلام آیا تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں کے مل تزر میں لیکن نہ صبح آیا نہ جمایا کے کچھ کہتی ہے تجھ سے مدرے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 ta ماشاء اللہ ایک مختصر توقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں نائٹ ٹائم تسلیم صاوری ہمارے ساتھ تشیف فرما ہے حضرت علامہ مفتی سہیل رضا جدی صاحب ڈاکٹر محمد امین صاحب اور الحاظ محمد اویس رضا قادری صاحب ایک کالر شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم جی السّلام علیکم تسلیم بھائی السلام جی, جی بات کر رہا ہوں کون سے تسلیم بھائی تسلیم بھائی میں سلمان بول رہا ہوں میرٹھ سے انڈیا سے جی سلمان صاحب فرمائیے جی مجھے ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال پوچھنا ہے یہ جینیٹک انجینئرنگ سے متعلق ہے اچھا جو ریکومنٹ ٹیکنالوجی سے انسولین یا دیگر ہارمونس بنتے ہیں جو آپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں ڈائٹک پیشنٹ خاص طور سے تو یہ شریف کے حساب سے ان کو لینا کہاں تک جائز ہے یا کہاں تک صحیح ہے ٹھیک ہے جی اور کچھ کہنا چاہیں گے بہت شکریہ کال کرنے کا ایک کال ہمارے ساتھ اور ہے السلام علیکم السلام علیکم السّلام علیکم تسلیم بھائی وعلیکم السلام جی میں کراچی سے عابرہ خاند کر رہی ہوں جی بین فرمائی جی آپ سے میں چھوٹی سی بات کروں گی پھر میری عبیس بھائی سے پلیز بات کرا جی دیجیے گا جی تسلیم بھائی جتنا پروگرام دیکھ کے جو مجھے بات سمجھ آئی ہے وہ مجھے اتنی بات سمجھ آئی کہ خالق کی مخلوق کو سوائے خالق کی ذات کے کوئی نہیں بنا سکتا ہے بے شک بے شک ٹھیک ہے آپ نے بالکل صحیح سمجھا جو خالق بنا جو اس کی مخلوق بنا سکتی ہے وہ تو بن سکتی ہے چیز دوبارہ لیکن جو خالق نے مخلوق کو بنایا وہ کوئی بلکہ, بلکہ, بلکہ, بلکہ اس میں ایک جملہ بہن ایڈ کر لیں کہ اللہ رب العزت نے بس جتنا جتنا علم انسان کو دیا ہے جتنا اختیار انسان کو دیا ہے انسان بس اتنا ہی بنا سکتا ہے اس سے ہے آگے بڑھ نہیں سکتا اور ہم چیلنج کر سکتے ہیں یہ بنانے کی کوشش آپ سب کر سکتے ہیں مگر میری رب العزت کی ذات سے بڑھ کر کوئی چیز بن نہیں سکتی بشا اگر بشا وہ چاہیں تو بن سکتی ہے مگر وہ نہ چاہیں تو کچھ نہیں بشا بشا بشا یقین ہو میری اویس بھائی سے بات جی بالکل کیجیے السلام علیکم اویش بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اویس بھائی شاید آپ کو یقین ہو شاید آپ یقین نہ کر سکیں جی کہ جی اس وقت میں کتنی جذباتی ہو رہی ہوں یا مجھے کتنی خوشی ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بات آپ سے بات کی اندیک فین آف یو اور میری دعائیں ہر وقت آپ کے ساتھ رہتی ہیں اندیک فالوور آف یو کہ میں بہت کچھ آپ سے سیکھتی ہوں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول اللہ کے نبی <سنع> کی حمد و میں اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو عزت عروج بخشا ہے اتنا پیار دیا ہے مولانا کریم نے میں بھی آپ کی جیسے بننا چاہتی ہوں آپ کی ناتیں پڑھتی ہوں مجھے پلیز گائیڈ کیجئے کہ میں کس طرح سے میں بھی چاہتی ہوں مجھے بھی عروج میں گا میرے رسول اللہ اور اللہ کی تعریف کے ہی نام اس سے ملے گا بہت شکریہ آپ <سنع> کا بہن آپ نے اتنی محبت فرمائی جہاں تک آپ نے کہا کہ گائڈ لائن کے بارے میں تو ابھی آپ جو نو بجے تسیم صاحب صاحب پیش کرتے ہیں جس میں یوسف من صاحب تشف لائے تھے انہوں نے بڑی بڑے انہوں نے ٹپس دیے ہیں کہ کیسے بندہ سونا چاہیے کس طرح مفل لپیٹ کر جو بھی دیکھ رہا تھا میں نہیں سننا تھا ان کی باتیں بہرحال آپ جسے بھی اچھا سمجھتی ہیں کہ اس کی آواز اچھی ہے تو آپ ان کی ناطیں سنیں اور ان کو فالو کرنے کی کوشش کریں اور مین جو اس کی جو چیز ہے وہ اس کو آپ مدنظر رکھیں کہ اخلاص میں ہونا چاہیے لاہیت اور یہ کہ خلوص کے ساتھ کہ ہم کو صرف حضور احساس کی صنعانی مقصود ہے اور کچھ نہیں بس یہ اگر ہوا تو ضرور کامیاب رہیں گے ان بہت شکریہ بہت شکریہ کون کرنے کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں جو ان کا سو؟ سوال میں نے سنا اور انہوں نے سوال کیا ہے ہارمونز کے بارے میں yeah. موسٹلی ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ کچھ خواتین ایسی ہیں جن کو پرابلم ہوتا ہے ڈائٹ مینوریا کہتے ہیں اس کو hmm. مینسز بازا زیادہ بازا کم اور بلیڈنگ ہو رہی ہوتی بہت پین ہو رہی ہوتی ہے اس کی کاز بیسیکلی ہارمونل پرابلم ہوتا ہے اس کو جن کو ان کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے ان میں हुँ. تو آرٹیفیشل سنتھیٹکلی مارکیٹ میں اویلیبل ہے ٹیبلٹ فارم میں بھی انجیکشن فارم میں بھی یہ ان کو دیے جاتے ہیں مطلب بہت ہی آگے بڑھ کر اور کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا کنٹرول کرنے کا تو اسی سے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے وہ اس کے سارے جو پروسیس ہیں نارملی آپ کہہ رہے ہیں مینسر وہ کیور جاتا ہے اس حوالے سے لیپو سیکشن کے حوالے سے بھی سوال ہے ٹرانسپلانٹیشن کو ابھی اگر ہم اس مرتبہ چھوڑ دیتے ہیں تو اگلے جی ہاں بالکل کیونکہ اس میں بہت ڈیٹیل ہے اور فیملی پلاننگ یہ دو چیزیں ہم اگر اس کو چھوڑ دیں سی سوال آیا تھا موٹاپا دور وہی لیپو سیکشن بالکل دیکھیں سوال یہ پوچھا بہن نے کہ ایک خاتون اگر موٹی ہو جائے یا کوئی شری بھی جی اور جو ہے وہ چربی زیادہ ہو جاتی ہے تو ایک عمل کے ذریعے جو ہم لیپر سیکشن کہتے ہیں اس میں جو ہے وہ مشین سے کسی بھی ذریعے پروسس کے ذریعے اس کی چربی کو سک کیے جائے لیڈل کے ذریعے سنا وہ اس کو سک کر لیں اگر یہ صورت ہے تو اس میں کوئی شریک کا باہر موجود نہیں ہے بالکل جائز ہے کسی بھی صورت میں اگر آرائش کے لیے ہے ضرورت کے لیے اس میں ایسی بات نہیں ہے اس کے کچھ سائڈ افیکٹس بھی ہیں اگر سائڈ افیکٹس ہیں تو تو کیا کیا جائے اگر آپ کو اس حوالے سے کچھ ریسرچ ہے میں ایک کال پہلے شامل کر لوں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم لائن میرا خیال ہے ڈراپ ہو گئی ایک کالر ہمارے ساتھ اور ہے السلام علیکم ہلو ہلو ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی میں یاد سے بات کر رہی ہوں آ, مولانا مفتی سحد ہے میری ٹیسٹ بہت اسلام علی کو اور والیکو اوبیش قادری کو بھی والیکو. والیکوم السلام علیکم وعلیکم السلام السلام جی میں وہ بی ٹیوب ٹیسٹ کے متعلق سوال ہے کہ جو کیا جاتا ہے بیبی ٹیوب ٹیسٹ کہ دیکھا جاتا ہے کہ ٹیوب کھلی ہوئی ہے نہیں کھلی ہوئی تو اس کی کیا خیریت میں اجازت ہے آ اچھا وہ دوائیوں سے فائدہ نہیں ہوتا اس کے بعد کوئی چارہ نہیں بیچتا کہ ڈاکٹر یہ مشورہ دیتے ہیں ٹھیک ہے اس پر کافی بحث تو ہوئی ہے بہرحال اب ڈاکٹر صاحب بھی اور مفتی صاحب بھی اس کو دہرا دیں گے بہت شکریہ کال کرنے کا ایک کال ہمارے ساتھ اور ہے السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی تسلیم بھائی میں دراصل ایک کنفیوژن میں ہوں سر کون سا اور کہاں سے بھائی بات کر رہے ہیں جی میں کراچی سے بات کر رہا ہوں نصیر احمد انصاری جی انصاری صاحب فرمائیے جی میں دراصل میرے جو تینوں بیبی ہوئے ہیں سر وہ بڑے آپریشن سے ہیں اچھا ٹھیک ہے نا وہ میری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ میں کسی لیڈیز ڈاکٹر کو ہوں مجبور ہوں مجھے سرکاری ہاسپٹل میں جانا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو وہاں لازمی بات ہے تقریباً بڑے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ مرضی ہوتے ہیں تو اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ جائز ہے یا نا ہے اور یہ میری بیوی جو ہے کچھ ڈاکٹر صاحب سے سوال کرنا چاہتی ہوں پیلے سالم سے بات کر لیجیے جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی آپ سب سے بات کر کے بہت خوشی ہو رہی ہے اور مطلب میرا یہ پوچھنا تھا کہ جیسے جو سن وغیرہ کیا جاتا ہے ہاسپٹلوں میں تو وہ جینس ہوتے ہیں اور تقریباً آپریشن کا ڈریس ایسا ہوتا ہے کہ بالکل براہ نا کہنے کے اسے تو کیا یہ اسلامی لحاظ سے جائز کی زر کی ہڈی میں جو سن کیا جاتا ہے وہ جینس ٹھیک ہے ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کیا کہتے ہیں دیکھیے جو ان کی بات ہے میں صحیح طور پر سمجھ نہیں پایا ہوں ڈاکٹر بتا دیں ذرا دہرائیں کچھ سمجھ آئی کچھ سمجھ نہیں آئی بہت مطلب ریڈیوز یا ولیوم کا اصل میں جو سورن کرنے کے لیے انجیکشن لگایا جاتا ہے اس کی بات کر رہے ہیں پہلا سوال تو پہلا سوال تو بالکل کلیئر تھا جی اس کو اگر مرد ڈاکٹر ہے گائناکالوجیس تو پھر کیا صورت ہوگی وہ آپریشن کرفتی صاحب جواب شریف جی دیکھیے یہاں پر اب میں بتاؤں کہ ٹیسٹ ٹیوب کے حوالے سے جو سوال کیا انہوں نے اور یہ جو سوال کیا کہ ریڑھ کی ہڈی میں انجیکشن لگانے کا سن کرنے کا دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے یہاں سرکاری ہاسپٹلس میں اس طرح یہ ہے کہ مرد یعنی جو عورتوں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے مرد ہزار جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ اس پر انجام دیتے ہیں ٹھیک ہے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ایسے معاملات میں جو ہے وہ فیمل ڈاکٹرز ہوں ان کا تقرر کرے وہ وہاں پر موجود ہوں اب اس صورت میں ان کے لیے کہ کوئی گنجائش بھی موجود نہیں ہے ان کے پاس کوئی مال, مال بھی نہیں ہے مال کی کمی ہے تو اب ان کے پاس جو ہے آپشن کچھ بھی نہیں اب یہ کرواتی ہے تو یہ گناگار نہیں ہے لیکن کروانے کرنے والا جو ہے وہ ضرور گناہ ہوگا اسے چاہیے کہ وہ احتیاط کریں ٹھیک ہے آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے بات کی ہے ہڈی کی سیری وہ سپائنل فلوڈ کہلاتا ہے یہ اچھا اس کے ٹیسٹ بہت مطلب ڈینجرس قسم کی ڈیزیز ہوتی ہیں بہت ضروری ہوتا ہے بندہ ڈیتھ کی طرف جا سکتا ہے تو اس میں ڈیفینیٹلی جب وہ دیکھنا سچویشن کیا آتی ہے پیشنٹ کی تو بعض جگہ نیفٹیسیا دینا ہوتا ہے یہ تو جو سرجن ہوتا ہے وہ اس لیے سجیسٹ کرتا ہے ٹھیک ہے تو انسٹیسیا وہ ڈیوریشن کے لیے ہوتا ہے اس ڈیوریشن میں اپنا پروسیس کر لیتے ہیں بعد میں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے جس میں کسی بھی حصے میں وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جس سے کسی کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے بعض جگہ صرف لوکل انسٹیسیا دیا جاتا ہے کسی خاص جگہ کو آپ آپریٹ کرنا چاہتے ہیں لوکل وہ جگہ جو ہے وہ ساری مطلب سن ہو جاتی ہے اس سے وہ کام لیا جاتا ہے مگر جب سچویشن ایسی ہو پھر پوری باڈی کو انسیسا, انسیسا دینا پڑتا ہے لیپروسیکشن کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہیں کچھ دیکھیے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جیسے انہوں نے بات کی ہے وہ میزینٹریز کہلاتی ہیں yeah. ہمارے ہاں ایک سٹیج ہوتی ہے جب آپ کی مطلب پیٹ میں فیٹ ڈپازٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے فسٹ ارلی اسٹیجز کے اندر اسے میڈیسن ڈرگس دے کر ہی مطلب کیور کیا جا سکتا ہے ایکسرسائز سے ایسی مطلب ڈائٹ کا پیٹ بلج آؤٹ ہے اس کے اندر کے اندر سپورٹ لیامنٹس مطلب خود علاج ہو جاتے ہیں اب وہ سب اٹھا نہیں سکتے ایکسرسائز اور میڈسن اس پہ نکارہ ہو جاتی ہیں تب وہ مست ہو جاتا ہے ڈاکٹر جو ہے وہ اس کا پیٹ پورے کا پورا بل جاؤ باہر کو آ چکا ہے تو پھر اس کا حل صرف یہی ہوتا ہے کوئی میزنٹری جو ہے اس کی گرفٹ جو ساری فیٹ ڈپوزٹ ہو چکی ہوتی ہے اس کو نکال دیا جاتا ہے آپریٹ کر کے اس میں کوئی ایسی خرچے والی بات نہیں کوئی ایسا میڈیکل جب وہ کیا جاتا ہے اس میں کوئی مطلب ادر کوئی ایسی بات نہیں وہ سکشن نہیں ہے شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السّلام میں نئیم بات کروں میں اسلام آباد سے جی رحیم صاحب اچھا ایسے کہ میں ابھی آپ ٹاپک پہ ڈسکس کر رہے ہیں میرا بھی کوئی مطلب میرے بھی یہی پرابلم ہے شادی کو چھ سات سال ہو گئے ہیں اور میں بھی اسی ٹریٹمنٹ کے چکروں میں ہوں وہ ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں हुँ. اچھا مطلب یہ کہ پاکستان کے اندر تو موسٹلی سارے میل ڈاکٹر ہی ہیں ٹھیک ہے سیم تو میں بھی شاید کوئی ایک ہو, وہ ہمیں بھی پتا نہیں ہے کہ کہاں پہ کوئی بیٹھتی ہیں <laughs> ابھی مسیز کو جہاں پہ دکھانا ہوتا ہے وہ میل ڈاکٹر بھی اویلیبل ہوتے ہیں آپریٹ بھی کرنا ہوتا ہے وہ میل ہی ہوتے ہیں हुँ. ابھی مفتی صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ مختاز جو ہیں وہ علما وہ یہ کہتے ہیں اور عام علماء یہ کہتے ہیں اس طرح دیکھیں نا ہم جیسے بندے تھوڑا کنفیوز ہو جاتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں یا جائیں تو کوئی مشکل یہ میں نے پوچھا تھا کہ ہم نے کلئر بتائیں کہ جیسے آپ الٹرا ساؤنڈ ہے ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں وہ بھی میل ڈاکٹر ہیں اب ڈاکٹر چیک اپ کرتے ہیں جیسے یہ ہی ٹیوب کے لیے ایک ٹیسٹ کرتے ہیں پکا اپریٹ کرتے ہیں وہ بھی ڈاکٹرز کرتے ہیں ٹھیک ہے ڈاکٹر ہمیں نظر نہیں آتی کوئی بھی بالکل آپ کی بات میں سمجھ گیا بالکل شامل کرتے ہیں اس کا جواب ایک کال اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں بھائی جی بھائی فرمائیے اس میں کیا پوچھنا چاہ رہا کہ اگر ہمارا کوئی پیشنٹ ہاسپٹل میں ہے ٹھیک اور وہ ہم کے لیے بلڈ اکٹھا کیا ہم نے بینک سے ہم نے ہمارے دوستوں نے اکٹھا کیا فون میں وہ بلڈ بینک جمع کرا کے اور وہاں سے بلڈ لے لیا نہیں بلڈ نہیں لیا ان کا بلڈ نہیں لیا ہم نے وہ جمع دیا کو ضرورت نہیں پیشنٹ ہوگی پیشنٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیا ہے جو خون کس کے پنکھا وہ خون ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بھائی بہت شکریہ سوال کرنے کا مفتی صاحب کا سوال اس کا سوال تو یہ ہے کہ بلڈ ہم نے جمع کرایا تھا پیشنٹ ہمارا تھا لیکن وہ ڈیتھ ہو گئی اب خون تو جو وہ بلڈ بینک میں چلا گیا کیا کریں گے <تصال> کے خون چلا گیا تو وہاں موجود ہیں تو یہ ہی نیت کر لیں کہ اس سے کوئی مطلب کسی اور کو ضرورت ہو تو وہ لے لیں ایک غیر مسلم جی کے ہاں خون ہاں کے حوالے سے سوال آیا یہ ہاں ہاں ہاں بھائی نے بڑا اچھا سوال کیا تھا کہ غیر ہم جاتے ہیں برجمند جو ہے خون لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں غیر مسلم کا بھی ہے مسلمس کا بھی ہے ہمیں کیسے معلوم ہو تو فقار کرام نے یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر مسلمانوں کا خون اویلیبل ہے تو پھر جو ہے وہ غیر مسلم کا خون جو ہے نہیں لے سکتا اس لیے کہ خون میں تاثیر ہوتی ہے اب یہاں پر اس بات کی تعید یہ دلیل موجود ہے کہ جب وہ کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اگر اس کی ماں دودھ پلانے کے قابل نہیں ہے اگر کسی دائی کو ارینج کیا جاتا ہے تو فکا اکرام نے فرمایا کہ دیکھا جائے کہ وہ دائی جو ہے وہ نیک خسرت ہو اس لیے کہ جو دودھ وہ بچے کو پلائے گی اسی خطرتیں اس کے بچے میں جو ہے وہ پیرست ہو جائیں گی اور سے وہ بڑھے گا اسی لیے یہاں پر حکم یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کا خون اویلیبل ہے تو پھر غیر مسلم کا صحیح نہیں ہے اگر مسلمانوں کا اویلیبل نہیں ہے تو پھر ان کا خون لینا صحیح ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوسرا جو بھائی نے سوال کیا اب آپ اس کا جواب تو دے چکے ہیں لیکن دیکھیے مجبوری تو اپنی جگہ پر ہے بہت سے لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کون آپریٹ کر رہا ہے دیکھیے میں یہاں پر ایک بات کروں کہ علاج معالجہ کے لیے اگر خواتین جاتی ہیں اور وہاں پر جو اسپیشلسٹ ہیں وہ مرد حضراتی ہیں اور عورتوں میں کوئی اسپیشلسٹ نہیں ہے اور جو مرد حضرات جو علاج کر رہے ہیں ان کی نیت بھی بالکل صحیح ہے اور کوئی اس میں مطلب شہوت کا عمل دخل نہیں ہے جسے میں مطلب صاف کہوں اور یہاں پر جو ہے وہ کوئی خواتین موجود نہیں تو اب اس میں کوئی شریک کا بات نہیں ہے کیونکہ یہ ضرورت ہے لیکن یہاں پر جہاں تک ٹیسٹ یو بیبی کا معاملہ آ جاتا ہے دیکھیے جہاں عورت تھی اور وہاں پر کوئی عورت موجود نہیں تھی جو اسے ٹریٹمنٹ کر سکے تو اب مرد نے ٹریٹمنٹ کیا تو اب وہاں پر ضرورت متحق تھی اس لیے کہ عورت کی زندگی اور موت کا معاملہ تھا بچے کی زندگی اور موت کا معاملہ تھا لیکن ٹیسٹ یو بیبی میں ایسا نہیں ہے یہاں پر عذر متحق نہیں ہے اس لیے جو محتاط علماء کا فتوا ہے وہی میرا فتوا ہے میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اگر مرد خود ڈاکٹر ہے اور وہ یہ فریض سر انجام دیتا ہے ٹھیک ہے لیکن غیر سے آپ نہیں کروا سکتے میرا یہی جو ہے وہ موقف ہے ٹھیک ہے ایک کالر شامل کرتے دیکھتے کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون صابر کہاں سے میں امتیاز بات کر رہا ہوں سر سعودی عرب سے جی جی بھائی فرمائیے سر میں نے بات کرنی ہے میں نے مبارکباد دینی ہے اب کی اور بالکل کیجیے جی السلام علیکم وعلیکم السّلام واقعی کیا حال ہے جی الحمدللہ رب العالمین بھائی آپ کو بہت بہت مبارکباد سے جا رہے ہیں تو میں بھی سعودی سے بات کر رہا ہوں اچھا تو میں نے ایک ناف کی کمائش کرنی چاہتے ان شاء اللہ پہلے مجھے بتائیں سنائیں گے آپ فرمائش تو کیجیے یہ تباہ کرے گا تو میرا یہ ناف ہے دوست بیٹھے ہیں یہا تھا تو یہ بھائی دیکھیے میں آپ سے گزارش کروں جس طرح آپ یہ آپ کی محبت ہے آپ نے اپنی محبت کا اظہار کیا اس کا بہت شکریہ لیکن اب چونکہ اب یہ آخری کلام ہونا ہے تو یہ ایک, ایک ذہن بنا لیتا ہے ایک اس کے لیے کہ اب میں کیا پڑھتا ہوا آیا ہوں اور اب پروگرام کیا تقاضا کر رہا ہے وقت کیا تقاضا کر رہا ہے تو اس لیے آپ کی محبت اپنی جگہ آپ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دوست بیٹھے ہوئے ہیں جو بھی کلام پڑھا جائے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ یہ سمجھ لیجیے کہ یہ ہماری ہی فرمائش پر پڑا گیا ہے تو میں اتنی گزارش یقیناً آپ سے کر سکتا ہوں تو طور وہ آپ ہی کی سمجھ لیجیے کہ فرمائش ہوگی آج ہم نے بات کی مختلف موضوعات پر کلوننگ کے حوالے سے بات کی ٹیسٹیو بیبی کے حوالے سے بات کی اور ٹیسٹو بیبی کے ساتھ فیملی پلاننگ جسے خاندانی منصوبہ بندی کہتے ہیں وہ چونکہ ایک تفصیل طلب بحث طلب موضوع ہے اس لیے میں نے آج کوشش کی کہ اسے بالکل نہ چھڑا جائے ہیئر ٹرانسپلانٹیشن بھی تفصیل چاہتا ہے اس کے کئی پہلو ہیں کئی اسپیکٹس ہیں میں چاہتا ہوں کہ اس کو بہت تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا جائے تو یاد رہے کہ نیکسٹ پروگرام ہمارا جو ہوگا اس میں ہم فیملی پلاننگ اور خاندانی منصوبہ بندی جسے کہتے ہیں اور ہیئر ٹرانسپلانٹیشن کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور تفصیل کے ساتھ کوشش کریں گے کہ ان دونوں موضوعات کو اگلے پروگرام میں سمیٹا جائے یاد رہے کہ اگلا پروگرام جو اگلا جمعہ ہے وہ اکیس تاریخ کو آئے گا اور اکیس تاریخ کو پاکستان میں عید الاضحی ہوگی اس لیے اکیس تاریخ کا پروگرام ہم آپ کے لئے نہیں پیش کر سکیں گے اس کے علاوہ عید کے دوسرے خصوصی پروگرام ہم آپ کے لیے پیش کریں گے اور عید ملن کا پروگرام میں بھی آپ کے لیے لے کر آؤں گا اور ایک اور خصوصی پروگرام ان اللہ میں عید کے لیے آپ کے لیے پیش کروں گا تو یہ زین میں رہے کہ اگلا پروگرام جو جمعے کا ہے وہ نہیں ہو سکے گا نائٹ ٹائم نہیں ہوگا دیگر جو خصوصی پروگرام ہیں ہمارے عید کے حوالے سے وہ ہوں گے اور اس سے اگلے جمعے کو جو ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے وہ ہیئر ٹرانسپلانٹیشن اور فیملی پلاننگ کے حوالے سے ہوگا بات وہی ہے کہ قرآن اگر رہنمائی کر رہا ہے اور سائنس اس راہ پر چل رہی ہے کہ جس کی طرف قرآن نشاندہی کر رہا ہے جس منزل پر پہنچانا چاہ چا رہا ہے تو وہ سب کچھ ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ قرآن نے اللہ اور اس کے رسول نے یہ فرما دیا ایک بہت چھوٹی سی بات کہ مردار کھانے سے منع فرمایا مردہ جانور کا گوشت کھانے سے منع فرمایا تو اب میڈیکل سائنس اس بات کی توثیق کر رہی ہے کہ مردہ جانور کھانے سے یا مردار کھانے سے انسانی صحت پر مضر اثرات پڑتے ہیں یہ تو وہ اثرات ہیں کہ جس میڈیکل سائنس آج تک جانچ پائی ہے جس کو آبزرو کر پائی ہے لیکن بہت سے روحانی اثرات ہیں کہ جو صرف ایک روحانی معالج بتا سکتا ہے ایک صوفی بتا سکتا ہے کہ اس کے کتنے برے اثرات آپ کی روح پر بھی پڑ رہے ہیں تو اس لیے قرآن اور سنت اللہ اور اس کے رسول کے ہر ہر حکم میں بے شمار حکمت پوشیدہ ہیں جسے آج تک سائنس اتنی ترقی کرنے کے باوجود ارتقاء کی ان منزلوں پر پہنچنے کے باوجود آج تک بھی نہیں جان پائی ہے میراج محمد نے کیا راز جو افشا وہ راز خلاؤں سے ہوا پوچھ رہی ہے پھیلائے ہوئے گو دامان تجسس پھیلائے ہوئے گو دامان تجسس اس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے ناظرین محترم میں آ, پروگرام کے آخر میں اپنے تمام مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت علامہ مفتی سعیل رضا امجدی صاحب کا ڈاکٹر محمد امین صاحب کا الحاظ محمد اویس رضا قادری صاحب کا آخر میں اویس بھائی ان شاء اللہ عقیدت بھی پیش کریں گے اگلے جمعے تک اگلے پروگرام تک اپنے میزبان تسلیم صادری کو اجازت دیجے تسلیمات کئی بھائیوں نے آپ پہ دیکھا فون پہ کہا کہ مبارک ہو آپ حج پہ جا رہے تو ہاں یہ درست ہے کہ میرا ارادہ تھا اس بار حج کا لیکن ایک کلام کی فرمائش ہوئی ہے میرے حسب حال ہے وہی وہ پیش کرتا ہوں مجھے رو <theyAUDIO> <ration> <punishment> <NOT Property> <entrada> پے جانے get there John yeah. ایک okay. okay.